السلام علیکم پچھلی دفعہ ہم نے گراف ٹریورسل کے سلسلے میں ایک فیملی آف ٹریورسل ایلگردمس ڈیولپ کیا تھا جس کو میں نے کہا تھا ایک جنریک الگریدم ہے اس جنریک ایلگریدم کے ہم نے تھوڑے سے ٹائمنگ انالیسز بھی کی ہے لیکن جو اصل بات تھی وہ یہ کہ وہ جو ہمارا بیگ ڈیٹا سٹرکچر ہے اگر ہم اس کو ایز اے اسٹیک امپلیمنٹ کریں تو ہمارے پاس ڈیپتھ فرسٹ سرچ الگریدم آ جاتا ہے اور میں نے یہ بھی ارض کیا تھا کہ اگر اس بیگ کو آپ ایز اے کیو امپلیمنٹ کریں تو آپ کے پاس بریت فرسٹ ایلبردم بن جاتا ہے بیگ کو اگر ہم اسٹیک کے طور پہ استعمال کریں یا اسٹیک کے طور پہ اس کو امپلیمنٹ کریں تو ڈیپ فرسٹ اور اگر کیو کریں تو وہ بریڈ فرسٹ ڈیپ فرسٹ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا پہلے میں نے لی بھی شو کیا تھا اس وقت یہ بیگ والا معاملہ نہیں تھا بلکہ اس ایلگریدم میں وہ پیرنٹ جو پوائنٹر تھا اس کی بھی بات نہیں تھی یہ جنیرک اصل میں ہم اس لیے بناتے ہیں کہ اس کے ہم انالیس کر سکیں بغیر یہ دیکھے کہ اندرونی طور پہ ہم سٹیک یا کیوں استعمال کر رہے ہیں البتہ آج ہم کاروائی پہلے ایک مثال سے پھر شروع کرتے ہیں کہ ڈیف فرسٹ اگر سٹیک استعمال کریں تو کیسے کام کرتا ہے اس جو اسٹریٹجی ڈیف فرسٹ سرچ کی ہے اس کو ہم بعد میں کئی اور ایلگردمس میں استعمال کریں گے اس لحاظ سے یہ ذرا اہم بات ہے کہ ہم اس کا جائزہ لیں کہ یہ اندرونی طور پہ الگردم کیسے کام کرتا ہے تو آئیے میں اب آپ کو تصویری خاکوں سے ڈیپتھ فورسرچ جو ہے وہ مکمل طور پہ دکھاتا ہوں یہ وہی جنریک الگردم ہے جس میں بیگ جو ہے اس کو ہم نے اسٹیک کے طور پہ امپلیمنٹ کیا ہے یہاں پہ اب میں نے ایک انڈریکٹڈ گراف آپ کو دکھایا ہے جس میں نوڈس ہیں جن کے نام اے بی سی ڈی ایف اور جی ہیں ناموں سے اصل میں ہمیں کو خاص فرق نہیں پڑتا جو غور طلب بات ہے کہ یہ ایک گراف ہے انڈریکٹڈ ہے اس میں ایجز ہیں اور دیکھیے ایجز پہ میں نے فی الحال کوئی ویٹس نہیں ڈالے بعد میں ایسا ضرور ہوگا کہ ہم ہم لیں گے جن میں ان ایجز پہ ویٹس بھی ہوں گے تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ یہ انڈیریکٹ گراف ہے جس میں ایجز کے اوپر فی ویٹس نہیں اے جو ورٹیکس ہے اس کو میں نے چنا ہے ایس کے طور پہ یہ میرا وہ سمجھے سٹارٹ ورٹیکس ہے جہاں سے میں نے بکیا تمام ورڈسیز تک ڈیپتھ فار سے شارٹیسٹ پاس ڈھونڈنا ہے اس چیز کا بھی خیال رہے کہ ہم پرابلم حل کیا کر رہے ہیں یہ کہ ہم ایک اسٹارٹ ورٹیکس سے بکیا تمام ورٹس تک شارٹیسٹ لینتھ پاتھ ڈونڈ رہے ہیں یعنی کہ نمبر آف ایجز جس میں کم سے کم ہو یہاں پہ چونکہ ویٹس نہیں تو ہم ڈسٹینس کے حساب سے یا ویٹس کے حساب سے فی الحال شارٹیسٹ پاتھ نہیں ڈھونڈ رہے یہ کاروائی یاد ہے آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں کی تھی اور یہاں پہ ہم ابھی آئندہ کریں گے فی الحال ذہن نشین یہ بات رہے کہ ہم نمبر آف ایجز کو مینیمائز کر رہے ہیں Depth first search کو آپ چلاتے ہیں بیگ جو ہے اس کو میں نے اب ایز اے اسٹیک امپلیمینٹ کیا ہے یہ میرا وہ اب ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس میں میں چیزیں ڈال سکتا ہوں اور جس میں چیزیں نکال سکتا ہوں اور جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے یہ آپ ضرور جانتے ہوں گے کہ پش اور پاپ وہ دو آپریشن ہیں جس کی جن کو استعمال کر کے آپ اسٹیک میں چیزیں ڈال سکتے ہیں اور چیزیں نکال سکتے ہیں ہاں اس میں وہ میتھڈ بھی اویلیبل ہوتا ہے کہ اسٹیک جو ہے آیا ایم ٹی ہے کہ نہیں اچھا اب ایس جو ہے اس سے ہم نے کاروائی شروع کی تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے ہم اس میں نل ایس جو ہے اس کو ڈالتے ہیں یاد ہے ہم نے وہ پیرنٹ ارے بھی بنانی ہوتی ہے جس میں کہ ہم جو رستہ ہے وہ یاد رکھتے ہیں یعنی نہ صرف یہ کہ مینیمم نمبر آف ایجز کیا ہے ایک رستے پہ بلکہ وہ ایجز ایکچولی ہیں کیا اور یہ ہم اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ ہر ورٹیکس جو رستے میں آتا ہے اس سے ایک بیک پوائنٹر یا ایک پیرنٹ پوائنٹر یا پیڈ ایس پوائنٹر ہم سیٹ کرتے ہیں جو کہ اس سے, اس سے جو پچھلا ورٹیکس ہے رستے میں اس تک پوائنٹ کرتا ہے اور یوں یہ پوائنٹر اگر ہم فالو کریں تو destination سے ہم واپس source تک پہنچ سکتے ہیں اب چونکہ ایس جو ہے یہ فی الحال نوٹ ہے اس سے پہلے رستے میں کوئی نہیں یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے تو اس بنا پہ میں نے ایس سے جو پریڈیسیسر ہے اس کو نل شو کیا ہے یہ جو نوٹیشن ہے اس کا مطلب ہے ایس سے پہلے کوئی نہیں یہ ڈالنے سے سٹیک جو ہے اس میں ایک انٹری آگئی جس کی بنا پہ اسٹیک سٹیک ٹی یا ایم جو میتھڈ ہے وہ فالس ریٹرن کرے گا یعنی کہ اسٹیک کے اندر کچھ نہ کچھ ہے اب جو وائل لوپ اگر آپ کو یاد ہو اس ایل کا وہ چلتا ہے جو کہ سب سے پہلے اسٹیک میں سے ایک اینٹری کو نکالے گا اور اس کو پی اور وی کے ساتھ ایکویٹ کرے گا یعنی کہ جو پہلی انٹری ہے اسٹیک میں یہ جو دو ویلوز ہیں ورڈسیز کی اس میں سے پہلی جو ہے وہ پی بنے گی اور دوسری جو ہے وہ وی بنے گی اس مناسبت سے جو ہے وہ نل ہو جائے گا اور ایس جو ہے وہ جو ہے وہ وی بن جائے گا اب ہم اگر ایس کو دیکھیں جو کہ اصل میں اے ہے نام کے حساب سے اصل میں اس نوٹ کا نام اے ہے تو جو ایلگردم تھا اس نے جو ابھی ابھی اس میں سے ایج نکالا ہے اس میں سے جو وی ہے اس کے اب نیبرز کو تلاش کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایڈجسٹنسی لسٹ ہے تو اس میں سے آپ کو بی اور سی ملے گا اگر آپ کے پاس ایڈجسٹنسی میٹرکس ہے تو اس سے بھی یہی انفارمیشن ملے گی یہ دو ایجز جو ہیں جو کہ A کے تک جاتے ہیں یہ میں نے ان کے ذریعے ٹرائنگولر ایروز کے ذریعے پوائنٹ کیے ہیں کہ یہ وہ دو ایجز جو ہیں اب وہ stack میں گئے ہیں دیکھیے یہاں پہ میں نے اے کو بی ایج کو ڈالا ہے اور اے کوما سی کو ڈالا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایس والا جو نوڈ ہے یا وی آپ سمجھے اے جو ہے اس کو میں نے مارک کر دیا اس کا میں نے رنگ جو ہے تبدیل کر دیا ہے یعنی اس کو میں نے اب پروسس کر لیا اسٹیک کی جانب دیکھیے اس میں ایجز دو ہیں وہ دونوں اے بی اور اے سی ہیں اب یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ تم نے یہ ایجز جو ہیں اس ترتیب میں کیوں ڈالے یعنی کہ اے سی جو ہے وہ اوپر ہے اور اے بی جو ہے وہ پہلے یعنی کہ ایک ایج کو میں نے پہلے پش کیا ہے اور دوسرے کو بعد میں پش کیا ہے سٹیک میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ٹاپ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہی وہ سب سے پہلے پاپ ہوتا ہے بکیا ایلیمنٹ جو ہیں وہ نیچے رہتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اب یہاں پہ سوال کا جواب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت ہی گمبھیر قسم کی وجہ ہے جس کی بنا پہ میں نے ایسے کیا یہ سمپل ایک چوائس تھی دونوں میں سے کسی کو میں پہلے پوچھ کر سکتا ہوں ہاں یہ ضرور ہوگا کہ یہ جو ڈیپتھ فرس سرچ ہے اس میں جو ترتیب ہے وزٹ کرنے کی مختلف ورڈسیز کو وہ بدل جائے گی اور یہ کاروائی آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں اس مثال کو آگے چلاؤں گا بلکہ یہیں سے بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ جس ترتیب سے میں ایجز کو سٹیک میں ڈالوں گا اس ترتیب سے جو فائنل میرا ٹریورسل پاتھ ہے جو کہ الٹیمیٹلی اصل میں ایک ٹری بنے گا ڈی ایف ایس ٹری یا بی ایف ایس ٹری بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹری اصل میں بنتا کیوں ہے یا پروف کریں گے کہ یہ واقعی ایک ٹری بنتا ہے واپس اس سٹیک کو دیکھیے کہ میں نے اب اے بی کو پہلے پش کیا اور اے سی کو بعد میں پش کیا جیسے کہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کی ترتیب جو ہے اس کے پیچھے کو خاص وجہ نہیں میرے پاس دو ایجز ہیں ان میں سے ایک کو میں نے پہلے کر دیا دوسرے کو میں نے بعد میں کیا اب جب یہ دونوں پش ہو گئے تو اس سے وہ جو اندر والا فور لوپ ہے جو کہ اے کے جتنے نیبرز ہیں ان کے ایجز کو پش کرتا ہے وہ اب ختم ہو جائے گا اور میں واپس جو ہے وائل لوپ میں جاؤں گا سٹیک کو میں چیک کروں گا کہ وہ ایمٹی نہیں اور چونکہ وہ ایم نہیں میں اس میں سے پاپ کروں گا تو اب دیکھیے پاپ ہونے پہ اے کوما سی جو ہے وہ اس اسٹیک میں سے باہر آ جائے گا اور اس کی بنا پہ جو اگلی صورت حال ہے وہ یہاں پہ ہے اب یہاں پہ چند باتیں میں نے اے سی جو ہے ایج اس کو پاپ کیا تھا اس میں اگر ایلگردم آپ کو یاد ہو تو جو پہلا ورٹکس ہے وہ پی کہلاتا ہے اور جو دوسرا ورٹیکس ہے وہ سی کہلاتا ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو وسیز یا ایج کو ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم رستہ یاد رکھ سکیں یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ یہ جو سی نوڈ ہے اس کا پیرنٹ پوائنٹر جو ہے وہ ہم اے سیٹ کر دیں گے کیونکہ اگر آپ اس گراف میں دیکھیں تو جس رستے پہ ہم ادھر آئے ہیں وہ ہمیں اے سے سی لے کے آیا ہے اور اگر میں واپس دیکھوں تو سی کا جو پری ہے وہ اے ہے یہاں پہ یہ بھی دیکھیے کہ جو اے بی ایج ہے وہ ابھی اسٹیک میں موجود ہے میں نے سمپلی ایک ایج کو پاپ کیا ہے سی کو اس کی بنا پہ اے بی جو ہے وہ تو فی الحال یہاں پہ ہے اے سی جو ہے وہ نکل گیا بات آگے بڑھاتے ہیں یہ والا تو ہوا پی یہ ہوا میرا وی نوڈ وی جو ہے اس کو لیجئے اور اس سے یہ جج کیجئے کہ اس کے نیبرز کون ہیں یعنی کہ اس کے ایڈجسٹ نوڈز کون سے ہیں وہ ہیں ایف ڈی بی اور یہ بھی اس کا نیبر ہے اب ان چاروں کو لے کے میں سٹیک میں دیکھے کیا پوش کرتا ہوں یہ اب وہ انر فور لوپ ہے جو کہ سی بی کو پہلے پوش کر رہا ہے جو کہ یہ والا ایج ہے سی ڈی کو کیا یہ والا ایج سی اے کو کیا یہ والا ایج جو کہ بعد وے پش ہو چکا تھا لیکن یہ ذرا سوچیے کہ جب میں نے پہلے اس کو پش کیا تھا یہاں پہ اے سی تھا یہاں پہ اب وہ سی اے کے طور پہ پش ہوا ہے ہم نے جب اپنے جنیرک ایلگر کے انالس کیے تھے تو یاد ہے کہ وہ انر فور لوپ میں میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہر ایج جو ہے وہ اصل میں دو دفعہ اس بیگ میں یا اس کیس میں اسٹیک میں جاتا ہے اور یہ وہ کاروائی اب ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے تصویری خاکے میں یہاں پہ اے سی تھا اور اب یہاں پہ سی اے آ گیا ہے لیکن اب دیکھیں گے کہ آئندہ سی اے یا اے سی دوبارہ اس سٹیک میں نہیں آئے گا ہاں اب یہ ضرور ہوا ہے کہ میرے پاس چار انٹریز اس بنا پہ آئیں کہ میں نے سی کے جو چار نیبرز ہیں ان کو ادھر ڈالا ہے اور پھر وہی بات یا سوال کہ میں نے سی ایف کو ٹاپ پہ کیوں رکھا سی اے کو اس سے نیچے اور سی بی کو بالکل نیچے رکھا یہاں پہ میرے پاس چار چوائسز اویلیبل ہیں ان میں سے میں کسی کو ڈال سکتا ہوں اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ڈالنے کا تو خاص فائدہ نہیں کیونکہ یہ تو ہم پہلے ہی کور کر چکے ہیں البتہ اگر آپ الگ کو یاد کریں وہ یہ چیز فی الحال نہیں دیکھتا کہ جو ایج میں ڈال رہا ہوں وہ میں کور کر چکا ہوں ایک لحاظ سے یہ ماڈیفیکیشن بھی کی جا سکتی ہے کہ جو ایج کور ہو چکا ہے وہ ہم دوبارہ نہ ڈالیں اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ چھوٹی سی جو تبدیلی ہے اس کو آپٹمائزیشن بھی کہہ لیں کہ ایج جو ایک دفعہ ہینڈل ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نہ ڈالا جائے یعنی کہ اے سی جب ہینڈل ہو چکا ہے تو اس کو ایز اے سی اے نہ ڈالا جائے تو کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن موجود ہے کہ سی سے بیک پوائنٹ اے کی جانب آپ کے پاس ہے یاد ہے وہ پیرنٹ رے اگر آپ چاہیں تو وہ اس پیرنٹ رے کو استعمال کر کے آپ یہ چیز اخذ کر سکتے ہیں کہ سی سے اصل میں اے تک رستہ جو ہے وہ آپ کور کر چکے ہیں اس کا ریکارڈ آپ کے پاس موجود ہے ہمارے ایلگردم میں فی الحال یہ بات نہیں اور اس آپٹمائزیشن سے ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق پڑے گا لیکن جو آرڈر نوٹیشن ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ ایک ای ایئر الگوریتم جو ہے اس چھوٹی سی تبدیلی سے آرڈر ای الگم یعنی کہ آرڈر آف میگنیچیوڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گا آئیے اب اس ایلگردم کو آگے چلاتے ہیں ہمارے پاس سٹیک میں اب یہ انٹریز آ چکی ہیں۔ سی جو ہے اس کو بھی میں نے مارک کر دیا چونکہ اس کو اب میں پروسیس کر چکا ہوں اس سے جتنے ایجز نکل رہے ہیں ان کو میں نے اب یہاں پہ ڈال دیا ہے میرا اندر والا فور لوپ اب ختم ہوا میں واپس وائل لوپ میں آیا اسٹیک جو ہے وہ ایم ٹی نہیں تو اس میں سے اب میں ٹاپ ایلیمنٹ کو پاپ کرتا ہوں جو کہ سی ایف ایج ہے اب سی ایف اگر اندرونی طور پہ الگرز میں دیکھیں تو سی جو ہے اب پی بن جائے گا اور ایف جو ہے وہ وی بن جائے گا یہاں پہ میں نے کیا, کیا؟ ایک تو میں نے یہ پیرنٹ ارے جو ہے اس کو سیٹ کیا کہ f کا جو پیرنٹ ہے یا پری ہے وہ سی ہے f کو میں نے مارک کر دیا کہ f جو ہے اب پروسیس ہو گیا ہے اب پھر وہی وہ اندر والا فور لوک کہ f کے جتنے ایڈیسنٹ ایجز ہیں ان کو میں لیتا ہوں اس میں ایف جی ایف ای ڈی اور پھر وہ ایف سی یہ اب سی جو ہے یہ دوبارہ ایس ایف سی جو ہے دیکھیے یہاں پہ اس سٹیک میں آ گیا ہے البتہ اگر آپ سٹیک کو دیکھیں دیکھیے اس میں کیا کیا ابھی تک موجود ہے اے بی بالکل شروع سے موجود ہے اور جب ہم نے سی کو پروسیس کیا تھا تو اس کے بھی تین ایجز ابھی تک موجود ہیں سی بی سی ڈی سی اے اور ایف کی بنا پہ اب چار اور ایجز جو ہیں وہ سٹیک میں یہاں پہ آ گئے یہاں پہ ایک چیز کا آپ جائزہ لیں کہ میں یہ نہیں کرتا کہ جو اے تھا اس کے تمام ایجز جو ہیں ان کو پہلے پروسیس کرتا ہوں پھر میں سی کے سارے ایجز کو پروسیس کرتا ہوں پھر یہ نہیں اے کے دو ایجز میں سے سمپلی میں نے اے سی کو لیا تھا اور اس بنا پہ میں یہاں آیا اور یہاں آتے ہی میں نے سی کے جتنے ایجز تھے ان کو ڈال دیا اور پھر ان میں سے صرف سی ایف کو چنا اب میں ایف کو جب لیتا ہوں تو اس کو بھی میں ان چار ایجز کی بنا پہ اسٹیک میں انٹریز تو ڈالتا ہوں لیکن ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ان چاروں میں سے بھی میں صرف ایک انٹری کو استعمال کروں گا یہ وہ ڈیپتھ والی بات ہے جو کہ اب سامنے آ رہی ہے کہ میں اے کے جتنے ایڈجسنٹ نوٹس ہیں ورڈسیز ہیں ان کو دیکھے میں پہلے پروسس نہیں کر رہا میں اس میں سے صرف اے کو لیتا ہوں اور اس کے نیبرس کی جانب میں چل پڑتا ہوں بچائے یہ کہ میں ابھی ایک جو ہے شروع والا نوٹ اسی کے ہی سارے نوڈز کو پروسس کروں یہ بات A, کو میں نے پش کیا تھا سٹیک میں A, بھی میں سی کو نے کیا تھا. یہ دونوں جو ہیں اے کے نیبرس ہیں اور میں نے یہ نہیں کیا کہ کے کے بعد سی سیدھا بی پہ جاؤں اور بی کو جا کے دیکھوں کہ اس کے نیبرس کون سے ہیں بلکہ میں نے سی پہ جا کے سی کے نیبر کو دیکھا اور بلکہ یہاں پہ جب میں پہنچا تو دیکھیے اب کیا ہوا ہے کہ ایف کے جتنے نیبرز ہیں وہ سارے اب سٹیک میں آ ہیں جو کہ یہ میں نے پھر ان ٹرائنگلز کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ یہ چار ایجز ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ میں اب ایف کے جو نیبرز ہیں ان میں سے صرف ایک کو لوں گا جو کہ جی ہے اور دیکھیے جی کو لینے سے کیا بات بنی جی کو لیا تو جی کا جو پریڈیسیسر ہے وہ ایف ہے تو وہ میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا کہ میرا راستہ جو ہے بائڈے یہ رستہ دیکھیے میں اس طرح انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور یہ ساری باتیں اب مجھے یاد ہے میری پیرنٹ ارے جو ہے وہ یہ ساری انفارمیشن ریکارڈ کرتی جا رہی ہے جی پہ آ کے میں نے اس کو مارک کیا اس کا میں نے رنگ تبدیل کر دیا ہے اور یہاں سے میں نے یہ بیک پوائنٹر جو ہے اس کو سیٹ کیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جی سے اس طرف پوائنٹ کر رہا ہے ایف کی جانے اب جی کو لے کے میں نے اس کے جو نیبرس ہیں جو کہ جی ایف اور ای e ہیں ان کو دیکھیے میں نے اسٹیک میں پش کر دیا ہے اب وہی بات پھر سے کہ ایف جی جو ہے یہ پش ہوا تھا اب ایس جی ایف پش ہو گیا ہے اور میں اب جی کو لے کے اس کے نیبر کی جانب جاؤں گا تو اگر ہم اس ٹیک کو اب آگے دیکھیں تو جب میں ای پہ پہنچا تو جی ای ٹیک میں سے نکلا تھا جی جو ہے وہ پی بنا ای جو ہے وہ وی بنا میں نے ای کو مارک کیا ای سے میں نے پوائنٹر پیچھے جی کی جانب بنایا تاکہ وہ راستہ میرا جو ہے وہ یاد رہے مجھے اس کے بعد وہ چار ایجز ای جی ای ایف ای ڈی ای ای ای اور ای بی ان چاروں کو اب میں نے دیکھیے اسٹیک میں پش کر دیا اور اب ذرا سٹیک کی حالت دیکھیے کہ اس میں بی جو ہے ابھی تک ایز اے ورٹیکس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ سی بی اور اے بی کے ساتھ لیکن ڈی اے ای یہ بکیا جتنے ہیں یہ فی الحال میں اوپر ہیں تو ان کی باری جو ہے فی الحال نہیں آئے گی ان ایجز کی باری تب آئے گی جب یہ پاپ ہوں گے تو ایک لحاظ سے میں ڈیپتھ کی جانب جا رہا ہوں دیکھیے یہ کس طرح سٹیک جو ہے یہ ڈیپ سے ڈیپ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں یہ ایجز کو پش کرتا جا رہا ہوں خیر کاروائی آگے چلاتے ہیں اب سٹیک میں سے جب میں پاپ کروں گا تو ایک بی جو ہے یہ پاپ ہوگا جس کی بنا پہ جو اگلا تصویری خاکہ ہے اس میں اب دیکھیے کہ بی کو میں نے مارک کیا بی سے پوائنٹر پیچھے ای کی جانب لایا چونکہ یہ میرا وہ پیرنٹ یا پریڈیسیسر پوائنٹر ہے اور اس کے بعد بی کے جتنے ہیں ان کو میں پش کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں جو کہ بی ڈی بی اے بی سی یہ اور بی ای جو یہ نوٹس ہوں گے میرا خیال ہے کہ یہ جو کاروائی ہو رہی ہے یہ اب کافی واضح ہے کہ ہم کس طرح مختلف ایجز کو سٹیک میں سے نکالتے ہیں اور اس میں سے جو دوسرا نوڈ ہوتا ہے ایچ کا یعنی کہ اینڈ نوڈ پی وی میں وی جو ہے اس کے نیبرز کے جو ایجز ہیں ان کو ہم پوش کر دیتے ہیں اور یوں ہم آہستہ آہستہ سارے نوڈز کو کلر کرتے جا رہے ہیں اور اگر میں اب آپ کو وہ فائنل فارم دکھاؤں جبکہ تمام نوڈز کلر ہو چکے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے اب پیش ہے یہاں پہ اب میں نے دو باتیں دکھائی ہیں ایک یہ کہ جیسے میں نے کہا سارے نوٹس جو ہیں ان کو میں نے کلر کر دیا یعنی کہ سب کو میں وزٹ کر چکا ہوں جو کہ depth first search یا traversal کا ایک مین گول تھا کہ گراف کے جتنے ورڈسیز ہیں ان کو کسی طرح وزٹ کرنا ہے یہ نہیں کہ تمام ایجز کو وزٹ کرنا ہے دوسری طرف میں نے سٹیک جو ہے وہ اب ایم دکھایا ہے اصل میں یہ ساری انٹریز جو اس میں موجود تھیں وہ یک مشت نہیں باہر نکلیں بلکہ باری باری نکلی ہیں لیکن جب صورت حال یہ بنتی ہے جس میں سارے نوٹس جو ہیں وہ مارک ہو چکے ہیں تو اب آپ اس وائل لوپ کو دیکھیے کہ وائل جب کسی ایج کو نکالے گا بی اے لے لیں یا بی سی لے لیں فار ایگزامپل تو اس میں جو پی ہے وہ بی اور وی جو ہے وہ سی ہے لیکن وہ اف سٹیٹمنٹ جو ہے جس کے بعد وہ اصل میں مارکنگ اور وہ پیرنٹ اور اندرونی فال لو پاتا ہے وہ اف سٹیٹمنٹ اب فالس ہو گئی کیونکہ اس میں دیکھیے جو نوڈ بھی وی بنے گا اس میں ای ایف کو لے لیں ایف ڈی کو لے لیں سی ڈی کسی بھی ایج کو لے لیں اس کا جو وی نوڈ ہوگا وہ سارے جو ہیں اب دیکھیے مارک ہے تو وہ ایف اسٹیٹمنٹ ہر کیس میں اب فالس ہو جائے گی اس کے نتیجے میں اسٹیک میں سے انٹریز باری باری ساری نکل جائیں گی اور ان دی اینڈ اسٹیک جب ایم ہوا تو اب آپ کے سامنے جو میرا ڈیپتھ فرسٹ ٹری ہے دیکھیے یہ بھی میں ٹائٹل میں شو کرتا آ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹری بنے گا اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس کا پروف بلکہ دیکھیں گے کہ ڈیپتھ first سے ہمیں ٹری کیوں ملتا ہے کوئی اور چیز کیوں نہیں ملتی دوسری یہ بات جو میں شروع میں کہا تھا کہ ٹرورسل کا مقصد ہے کہ تمام ورڈسیز جو ہیں ان کو ہم وزٹ کر لیں اچھا یہاں پہ اس ٹری کی شکل کو ذرا دیکھ لیجئے یہ بات میں نے کہی تھی کہ جب ہم ایجز کو پش کرتے ہیں تو اکثر نوٹس پہ ہمارے پاس چوائس تھی فار ایگزامپل ایف پہ اگر آئیں تو میں اس ایج کو اس ایج کو اور ان تین ایجز کو لے کے یہ جو تین ہے ان میں سے اس کو پہلے پوش کر سکتا تھا یا اس کو کر سکتا تھا یہ اس کو کر سکتا تو بلکہ یہ بھی پوش ہو سکتا تھا پہلے لیکن میں نے اس ایج کو سب سے آخر میں پوش کیا تھا جس کی بنا پہ یہی یہ سب سے پہلے نکلا جس کی بنا پہ میرا جو رستہ ہے وہ ایف سے جی ادھر بن گیا اگر میں یہ والا ایج جو ہے یہ آخر میں پوش نہ کرتا کسی اور کو کر دیتا تو چانسز تھے کہ میں پہلے اس طرف چلا جاتا لیکن جو صورتحال بننی تھی وہ یہ کہ میں ایف ایس سے تمام ورڈ کو وزٹ کر لوں گا اور میرے پاس ایک ٹری بن جائے گا جہاں تک اس ڈی ایف ایس ٹری کا معاملہ ہے اس کی کئی شکلیں بن سکتی ہیں اور وہ اس بنا پہ کہ آپ یہ جو ایس نوڈ ہے جو سٹارٹنگ نوڈ ہے یہ کوئی اور چوز کر لیں تب بھی یہ ٹری کی شکل بدل جائے گی دوسری بات جو ہم نے دیکھی کہ کس آرڈر میں ہم ایجس کو سٹیک میں ڈالتے ہیں اس سے بھی ٹری کی شکل جو ہے وہ بدل جائے گی البتہ یہ چیز ضرور سامنے رہے گی کہ ٹری ہی بنے گا اور آپ تمام ورڈسیز جو ہیں ان کو وزٹ کریں گے اب جنیرک ایلگردم کے حوالے سے اگر بیگ جو ہے اس کی جگہ ہم سٹیک لگائیں یعنی کہ جو بیگ ہے ایک آئٹم کو ڈالنے کا یا آئٹم کو ڈالنے کا اور اس کو نکالنے کا وہ ڈیٹا اسٹرکچر ہم سٹیک استعمال کریں تو پھر depth first search یا depth first traversal بنی اگر ہم بیگ جو ہے اس کی جگہ کیو کو لگا دیں یعنی کہ کیو ڈیٹا اسٹرکچر جو کہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس میں آپ آئٹمس ڈالیں اور آئٹمس نکالیں تو پھر آپ breath فرسٹ ٹریورسل ایلگردم بنا پائیں گے اس جنیرک ایلگردم کو لے کے اب کیو کی کیا خاصیت ہے اگر آپ اس کو اسٹیک سے کمپیئر کریں اسٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ جو آئٹمس پہلے جاتے ہیں وہ بعد میں نکلتے ہیں لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ البتہ کیو جو ہے وہ first اینڈ فرسٹ آؤٹ فی فو اسٹرکچر ہے کہ جو شخص جو ہے وہ پہلے کیو میں گیا وہ ہی پہلے نکلے گا یہ نہیں کہ اس کی باری آخر میں آئے گی اس کی بنا پہ جس آرڈر میں آپ ورڈ کو وزٹ کرتے ہیں وہ چینج ہو جائے گی اور اس میں وہ ویو والی بات پھر آ جائے گی میں آپ کو اس ایلگردم کو اب اس طرح تو چلا کے نہیں دکھاتا کہ کیوں میں کون کون سے ایجز جا رہے ہیں وہ کون سے ایجز باہر آ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ڈی ایف ایس کو سٹیک سے جو میں نے مثال پیش کی آپ کے سامنے اس کو دیکھ کے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ یہ الگردم جو ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں تو میں آپ کو بی ایف ایس اگر اسی ٹری پہ چلائیں اسی سٹارٹ نوٹ سے تو اس کی جو فائنل فارم ہے وہ اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ یہ نتیجہ حاصل کیسے اور کیوں کر ہوا یہ اب وہی گراف ہے جس کو میں نے لیا اور اس دفعہ دیکھیے بیک کو میں نے کیو سے اکویٹ کیا ہے یعنی کہ جہاں پہ بھی بیک تھا وہاں پہ میں نے کیو استعمال کی ہے یہاں پہ بھی پھر وہی کہ سارے ورٹیسیز جو میں نے وزٹ کر لیے ان کو میں نے دیکھیے رنگ دے دیا ہے البتہ جو ایجز میرے ٹری میں اب شامل ہو رہے ہیں جو کہ یہ والے ہیں وہ ترتیب کے حساب سے اب مختلف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس کو لے کے جب میں نے کیو میں ایجز پش کیے تھے تو وہ اے بی اور اے سی تھے لیکن یہ نہیں ہوا تھا کہ اے بی کو جب میں نے نکالا تو اس کے بعد میں بی سے ادھر اور پھر ای e سے جی اور جی سے ایف کی جانب چل پڑا نہیں اے بی کو میں نے نکالا تھا اور اس کے بعد کیو میں اے سی فرض کریں اس کے بعد تھا تو پھر میں نے اے سی کو نکال لیا تھا پنا پہ دیکھیے یہ دونوں ایجز جو ہیں یہ میرے ٹری میں شامل ہو گئے ہیں اور بی سے جو ایجز ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں یہاں پہ آ کے چونکہ ڈی جو ہے وہ ادھر بی کی وجہ سے ہی کلر ہو چکا ہے تو سی سے تو میں اس طرف نہیں آتا البتہ سی سے میں ایف کی جانب چلا آتا ہوں خیر یہ نتیجہ جو ہے یہ آپ خود حاصل کر سکتے ہیں بیگ جو ہے اس کی جگہ کیو کو لگائیے اس ایلگردم کو چلائیے اور پھر اسی ترتیب سے ان ایج کو بیچ میں کیوں میں ڈالی ہے اور پھر ان کو باری باری کیو میں سے نکال کے آپ کے پاس یہی نتیجہ یا ایسے آئے گا یا اگر جس طرح میں نے اے بی کو پہلے پوش کر دی یا کیو میں ڈالا اور پھر اے سی کو ڈالا اگر آپ نے اے سی کو پہلے ڈال دیا تو آپ کا جو ٹری ہے وہ اس سے مختلف بنے گا میری تجویز ہے کہ آپ یہ الگریدم دونوں ڈیپتھ فرسٹ اور برتھ فرسٹ اسٹیک اور کیو کو استعمال کر کے اس کی پریکٹس کریں کیونکہ آئندہ ہم کئی ایسے الردمس دیکھیں گے جس میں ہمیں گراف ٹریورسل کرنا پڑے گا اور بلکہ اس ٹریورسل کے دوران ہم اصل میں کئی اور باتیں بھی کریں گے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے نہ صرف ٹریورس کیا بلکہ دیکھا آپ نے کہ ہم وہ پیر اینڈ پوائنٹر کے ذریعے رستہ جو ہے وہ بھی ریکارڈ کرتے جا رہے تھے اب آئیے ان دونوں ایلگردمس کو دیکھتے ہیں کہ انالیس کے پوائنٹ آف ویو سے اب ان کو کتنا ٹائم درکار ہے اب یہ پورے الگردمز واضح ہو چکے ہیں جینیرک نہیں ایک کے کیس میں سٹیک ہے دوسرے کے کیس میں کیو ہے اور دوسری یہ بات کہ ہمارے پاس دو ریپریزنٹیشن ہیں ایڈجیسنسی میٹرکس اور ایڈجیسنسی لسٹ جہاں تک گراف کی ریپریزنٹیشن کا تعلق ہے اور یہ بھی آپ چیز نوٹ کیجئے کہ ان ایلگریدمس میں ہم ایج کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں گراف ریپرزینٹیشن سے اور اس ایکسٹریکشن میں بھی کچھ وقت درکار ہوتا ہے ایک کے کیس میں وہ لنک لسٹ ہے اور دوسرے کے کیس میں وہ میٹرکس ہے جس میں سے ہم یہ انفارمیشن نکالتے ہیں اس ایلگردم کو اگر آپ د فرسٹ کے پوائنٹ آف سے دیکھیں جس میں اسٹیک ہے تو یہاں پہ یہ جو لائن تین پہ اور لائن آٹھ پہ جو کاروائی ہو رہی ہے لائن تین پہ میں سٹیک میں سے پاپ کرتا ہوں یہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہے یہ آپ کو سٹیک سے پتا ہے اور لائن ایٹ جو ہے یہاں پہ بھی میں چیزوں کو پش کر رہا ہوں پہلے دیکھیے میں نے جب بیگ استعمال کیا تھا اس وقت میں نے یہ واضح طور پہ نہیں کہا تھا کہ بیگ میں چیزوں کو ڈالنا اور نکالنا جو ہے اس کے لیے کتنا ٹائم درکار ہوگا لیکن اب چونکہ میں نے کہا ہے کہ میں سٹیک استعمال کر رہا ہوں تو اب پش اور پاپ ہی وہ دو آپریشن ہیں اور ٹھیک ہے ایک سٹیک ناٹ ایمٹی آپریشن بھی ہے یہ تین آپریشن جو ہے ان کے بارے میں اب میں حتمی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ کتنا ٹائم درکار ہے دونوں جو ہیں وہ کانسٹنٹ ٹائم ہیں یہ ویریبل نہیں اب کانسٹنٹ کی سے مطلب یہ ہوا کہ یہ آرڈر ون آپریشن اس کے بعد جو پہلے ہم کاروائی کر چکے ہیں اس سے حاصل یہ ہوا تھا کہ ایجز جو ہیں وہ دو دفعہ جا رہے تھے یعنی کہ 2E اور ہم یہ کاروائی V ٹائمز کر رہے تھے تو اس مناسبت سے جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ آڈر V پلس e بنتا ہے اور اگر جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر گراف جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے تو نمبر آف ایجز جو ہیں وہ جنرلی ورڈ سے زیادہ ہی ہوتے ہیں یعنی کہ اتنے تو ایجز ہوں جس سے کہ سارے آپس میں کنیکٹ ہو جائیں گراف تب ہی کنیکٹڈ ہوگا ورنہ تو وہ پھر ایک سا بن جائے گا اس کے کچھ حصے ہوں گے مطلب یہ کہ وی جو ہے پلس ون e اور اس بنا پہ یہ ایلگر ڈیپتھ فر سرچ جس میں میں اسٹیک استعمال کر رہا ہوں اور اس میں میں نہ صرف رستہ ڈھونڈ رہا ہوں یعنی کہ وہ ٹری بنا رہا ہوں بلکہ میں نے یہ جو پیرنٹ والا معاملہ ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیز بھی ریکارڈ کر لی کہ وہ رستہ اصل میں ہے کیا یعنی کہ ہر پاتھ پہ وہ کون سے ورڈ ہیں جس کی بنا پہ اگر میں ڈیسٹینیشن سے شروع ہوں تو واپس میں سورس پہ پہنچ جاؤں گا تو اوورال ٹائم بنا آرڈر ای جو کہ یقینا پولون ٹائم ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پہ نہ تو ای اسکوئر ہے نہ ای کیوب ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی فیکٹوریل والی بات ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ افلیمنٹ اب یہاں پہ وہی جینیرک ایلگر دوبارہ آپ کے سامنے ہے اس میں سمپلی جہاں جہاں پہ بھی بیگ تھا اور بیگ کے آپریشن تھے ان کو میں نے کیو سے اور کیو کے آپریشن سے ریپلیس کر دیا ہے یہ ایلگردم آپ دیکھ کے فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہاں پہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو کہ جنیریک کے کیس میں یا ڈیپ فرش میں ہو رہی تھی بس فرق یہ ہے کہ ایجز کو ہینڈل کرنے کی جو ترتیب ہے جس آرڈر میں میں ایجز کو ہینڈل کرتا ہوں وہ اب چینج ہو گئی لیکن اب انالسس کے پوائنٹ آف ویو سے پھر وہی بات کہ جہاں تک ڈی کیو آپریشن ہے یا این کیو یعنی کہ اور ریموو آپریشن جو ہیں جو کیو میں ہم چیزیں ڈالنے اور نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ دونوں ہمیں پتا ہے کہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہے تو پھر وہی آرگیومنٹ میں یہاں پہ اپلائی کرتا ہوں اور اس کی بنا پہ اس ایلگردم کا جس میں میں نے کیو استعمال کی بریڈ فر سرچ یہ بھی آڈر ای الگریدم ہے یہ بھی ہے ٹائمنگ کے حوالے سے میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ جہاں تک جینیرک ایلگردم کا تعلق ہے یا اب جو اس کے دو انسٹنس ہیں اس میں جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس سے افیکٹ ہوگا اسٹیک اور کیو لیکن ہم نے دیکھا کہ اصل میں اس سے کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کے کیس میں پشپاپ اور remove انسرٹ یا این کیو ڈی کیو جو ہیں وہ کانسٹنٹ ٹائم آپریشن ہیں دوسری یہ بات کہ جو گراف ہے اس کو کیسے ریپرزینٹ کیا ہے وہاں پہ ہمارے پاس جیسے میٹرکس اور جیسے لسٹ ہے اور ابھی تک جو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا ان کے بارے میں, میں نے کہا تھا کہ اس میں ہم ایڈجسٹنسی لسٹ استعمال کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ جب میں اس اندرونی لوپ میں جاتا ہوں جہاں پہ میں نے ایک ورٹیکس کے ایڈجسٹن نوٹس کو تلاش کرنا ہوتا ہے تو ایڈجسٹنسی لسٹ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ذرا زیادہ اپروپریٹ ہے کیونکہ وہ جو لنک لسٹ ہے اس میں پرسائسلی وہ نوٹس ہوتے ہیں جو کہ ایک نوٹ کے ایڈجسٹنٹ ہیں یا نیبرز ہیں اور یہ وہ ایک سنگل پوائنٹر ہے جس کو میں فالو کر کے لنک لسٹ میں سے وہ تمام نوٹس جو ہیں ان میں سے وہ ورٹ نکال سکتا ہوں جن کو پھر میں ایج بنا کے کیو میں یا سٹیک میں انسرٹ کر دیتا ہوں البتہ اگر میرے پاس ایڈجسنسی میٹرکس ہے تو اس سے یہ نہیں کہ یہ الگردم نہیں چلیں گے بس یہ کہ مجھے ایک ورٹیکس کے جو نیبرز ہیں اس کو تلاش کرنے کے لیے میٹرکس میں جا کے تھوڑا سا سرچ کرنا پڑے گا سرچ اس لحاظ سے کہ مجھے انڈیکس کرنا پڑے گا ایک میٹرکس کو جس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ ٹائم درکار ہے تو یہ کاروائی بھی دیکھ لیجئے کہ ٹائمنگ کے حساب سے اگر جیسن سی میٹرکس آپ استعمال کریں تو پھر کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ یوں ہے ایف دا گراف از ریپرزینٹڈ ود این جیسن سی میٹرکس دا فائنڈنگ ان لائن ٹیکس وی ٹائم یہ وہ حصہ ہے اس ای کا جہاں پہ جب ہم پی وی کو نکال کے وی کے اب نیبرس تلاش کر رہے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہمیں میٹرکس میں ایک لحاظ سے ایک رو جو ہے اس کو اسکین کرنا پڑتا ہے اور یہ جو ہے آڈر وی آپریشن ہوگا کیونکہ ایونچولی ہمیں ہر نوٹ کے نیبرس کو پوری رو کو سرچ کر کے ڈھونڈنا پڑتا ہے اس بنا پہ جو ٹوٹل ٹائم ہے اوپر والا وائل لوپ وی ٹائمز اور یہ اندر والا بھی جو ہے یہ بھی وی ٹائمز تو یہاں پہ اب وہ وی ٹائمز وی والی بات ہوئی جس کی بنا پہ یہ بات کہ دا ڈیف فرسٹ اینڈ بریتھ فرسٹ وی اسکوئر ٹائم اوور آل یہ فی الحال پھر بھی پالون ٹائم ہے اور اگر آپ یہ سوچیں کہ وی جو ہے وہ نمبر آف ایجز سے کم ہے یعنی کہ وی جو ہے اس کی ویلو نمبر کے حساب سے ای سے کم ہے تو وی اسکوئر شاید ابھی بھی ذرا چھوٹی رقم ہے یعنی کہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے تو یہ نہ آپ سوچیں کہ وی اسکوئر جو ہے اب بہت بڑا نمبر بن جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ میں ایڈجسٹنسی لسٹ استعمال کروں یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ایلگردم پہ ہی ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کون سی ریپرزینٹیشن جو ہے اس کو استعمال کریں میں ابھی تک یہ کہتا چلا آیا ہوں کہ اگر آپ گراف کو ٹریورس کریں بریتھ فرسٹ یا ڈیپتھ فرسٹ تو آپ کو ایک ٹری ملتا ہے آخر میں اور آپ سارے ورٹسیز کو وزٹ بھی کر پاتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک سورس ورٹیکس سے کسی ڈیسٹنیشن ورٹیکس تک جو منیمم نمبر اف ایجز ہیں وہ آ جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ٹری بنتا ہے اس کے اندر لینتھ جو ہے پارٹس کی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹری کیوں بنتا ہے کوئی اور چیز کیوں نہیں بنتی مے بی ایک اور گراف بن جائے ایک سب گراف بن جائے ایسا کیوں ہے اصل میں اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے ایلگردم میں موجود ہے تو آئیے اس کو آلموسٹ ایز اے پروف آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹری کیوں بنتا ہے اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں وائی ڈز ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس ٹری اس کے لیے اصل میں ہم یہ لیما استعمال کر سکتے ہیں کہ ٹرورس ایس یعنی کہ یہ جو ہمارا جگہ ہے جو اندرونی طور پہ بے شک آپ سٹیک سے کریں یا کیو سے امپلیمنٹ کریں ٹرورس ایس مارکس ایوری ورٹیکس انی گراف اگزیکٹلی ونس یہ جو میں ورڈسیز کو مارک کرتا تھا یعنی کہ ان کو میں رنگ کرتا تھا یہ ہر ورٹیکس کے ساتھ صرف ایک دفعہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے وہ جو اف اسٹیٹمنٹ تھی وائل لوپ کے اندر وہ یہ پہلی چیز چیک کرتی تھی پاپ کے بعد یا ڈی کیو کے بعد کہ جو وہ مارک ہوا ہوا ہے کہ نہیں اگر وہ پہلے ہی مارک ہو چکا ہے تو پھر وہ اسٹیٹمنٹ فالس ہوئی تو پھر میں آگے کچھ نہیں کرتا تھا واپس وائل لوپ میں چلا جاتا تھا البتہ اگر وہ مارک نہیں ہے تو اس کو میں مارک کرتا ہوں اور بس آئندہ کبھی نہیں اور دوسری یہ بات اینڈ سیٹ آف ایجز وی کا پیرنٹ وی with parent v not equal to null form a spanning tree of the graph یہ وہ lemma ہے جو کہ میں نے اس سوال کو آلموسٹ ایز اے تھرم اپریزینٹ کر دیا کہ یہ جو میرا algorithm ہے وہ یہ دو کام کرے گا کہ ہر ورٹیکس کو صرف ایک دفعہ مارک کرے گا اور یہ جو میرے ایجز بنتے ہیں یا پوائنٹرس ہیں پیرنٹ v اور وی والے یہ جو بیک پوائنٹرس ہیں یہ ایک سپیننگ ٹری بنا دیتے ہیں اس گراف کا یہ سپیننگ لفظ جو ہے یہ آپ ڈسکریٹ میتھ میں بھی دیکھ چکے ہیں جہاں پہ آپ نے سپیننگ ٹری الگم ڈسکس کیے تھے اور انشاءاللہ ہم بھی یہاں ان کو ڈسکس کریں گے یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب سمپلی یہ کہ جو ٹری بنتا ہے وہ تمام ورڈ کو وزٹ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک سورس سے شروع ہوتے ہیں لیکن جب وہ ٹری بن جاتا ہے تو اس میں وہ تمام ورٹیسیز جو ہیں وہ کلر ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ کا ٹری تمام ورٹیسیز کو ٹچ کرتا ہے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ منیمم سپیننگ ٹری کیسے بنتے ہیں اس کے الگ بھی آپ دیکھ چکے ہیں جو اس وقت زیر بحث بات ہے وہ یہ کہ آخر یہ ٹری کیوں بنتا ہے اس نے ٹھیک ہے تو کر دیا لیکن یہ ٹری کیوں بنا اس کی خاطر یہ لیما میں نے پریزنٹ تو کیا تو آئیے اب اس کا ہم پروف دیکھتے ہیں فرسٹ اٹ شوڈ بی آبیس نو ورڈ از مارکڈ مور دین ونس یہ میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں marks S. یہ سے تو کاروائی بالکل شروع ہوتی ہے یعنی کہ نہ صرف ایس بلکہ تمام ورڈ ایونچولی مارک ہو جاتے ہیں اور مارک ہوتے ہیں صرف ایک دفعہ اس سے زیادہ نہیں لیٹ وی ناٹ اکول ٹو ایس بیس and let S ٹو سم ادر ورٹیکس ایونچلی to یو ٹو وی بی اے پارتھ فرام ایس ٹو وی ودا مینیمم نمبر آف اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے یہ ساری بات شروع کی تھی minimum length path ڈھونڈنے کے لیے تو یہاں پہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ s سے v جو path ہے فرض کریں وہ ایس سے چل کے ورٹسی سے ہو کے u سے ہو کے وی تک جاتا ہے اور یہ minimum number of ایجز اس میں شامل ہیں Since the گراف از کنیکٹڈ سچ اے پیتھ ایگزٹ اب یہ بات بھی ظاہر ہے کیونکہ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے گراف کے اندر کچھ ورڈسیز جو ہیں وہ بالکل علیحدہ ہیں میرے پاس ایسا گراف نہیں تمام ورڈسیز جو ہیں وہ ایونچولی کہیں نہ کہیں تو کنیکٹڈ ہیں If the algorithm marks u, then it must put uv in the bag. So it must take out uv later at which point v must also be marked. دس بائی انڈکشن آن دا شارٹس ڈسٹینس فرام ایس دیارکس ایوری ورٹکس ان دا گراف یہاں پہ میں نے وہ انڈکشن کا سہارا لیا ہے پروف کرنے کے لیے کہ ہر ورٹکس جو ہے وہ مارک ہوتا ہے اور وہ اس طرح کہ میں یہ پاس جو ہے ایک لحاظ سے اس انڈکٹیو پیٹرن پہ بنا رہا ہوں کہ پہلے ایک ایج ڈالتا ہوں پھر اس ایج کے آخر میں جو یو نوڈ ہے اس سے پھر میں نیبرس ڈھونڈ کے پھر وی کو لے آتا ہوں پھر وی کو لے کے اس کے نیبرس کو میں لاتا ہوں یعنی کہ ایک لحاظ سے اگر یو تک میں مارک کر چکا ہوں جو کہ میرا وہ ان مائنس ون والا کیس بنتا ہے انڈکشن میں تو میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ میرا ایلگردم یو کے جتنے ایڈجسن نوٹس ہیں جس میں وی شامل ہوگا اس کو وہ ضرور اسٹیک میں یا کیو میں ڈالے گا جس کی بنا پہ وہ بعد میں اسٹیک یا کیو سے نکلے گا یہ یو وی ایچ جو ہے اور جب وہ نکلے گا تو اس دفعہ وی جو ہے وہ بھی مارک ہو جائے گا اور پھر وی کے جو ہیں وہ چلے جائیں گے اب میں انڈکشن کو آگے بڑھا سکتا ہوں اور یوں نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف میرے پاس یہ پاتھ بن رہا ہے بلکہ پاتھ میں جتنے ورٹسیز ہیں وہ آہستہ آہستہ مارک ہوتے جا رہے ہیں اب آئیے کہ یہ ورٹسیز یہ پارتھ جو ہیں اس سے ٹری کیسے بنتا ہے call an edge v, وی وتھ پیرنٹ وی ناٹ اکول ٹو نل ا پیرنٹ ایج اب یہ جو ہماری کاروائی تھی جس میں ہم v کو نکالتے تھے اور پھر یاد ہے parent of v جو ہے اس کو ہم p set کر دیتے تھے یعنی کہ v سے ایک قسم کا back pointer تھا تو v اور parent v جو ہے یہ اصل میں ایک edge ہے اور اس میں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیرنٹ وی جو ہے ناٹ وہ نل وہ ہے یہ بلکہ وہ کیس تھا جب ایس کو ہم نے پہلی دفعہ پوش کیا تھا وہاں پہ یاد ہے اس کا پیرنٹ اصل میں کوئی نہیں کیونکہ وہ تو شروع یا سٹارٹ نوڈ ہے لیکن یہ وی کوما پیرنٹ وی پیر جو ہے یہ دو ورڈ جو ہیں یہ اصل میں وہ پی وی ہیں جس کو اب میں نے ذرا ریورس میں لکھ دیا ایک لحاظ سے وی پی اگر یہاں پہ لکھیں یہ وہ ایج بنتا ہے جو کہ مجھے پیرنٹ رے یا مل جاتا ہے اور اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ پیرنٹ ایج ہے یا آپ اس کو پریویس ایج یا پاس میں وہ جو پائی والی بات تھی وہ بھی آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں فور اینی نوٹ وی دا پیتھ آف پیرنٹ ایجز وی ٹو پیرنٹ وی ٹو پیرنٹ آف پیرنٹ آف وی اور ایونچولی اسی طرح آپ اگر یہ پیرنٹ پوائنٹرس کو فالو کرتے جائیں تو کیا ہوگا ایونچولی اٹ leads بیک ٹو ایس یعنی کہ وی سے آپ شروع ہوں ایک لحاظ سے بیک ٹریک کریں پیرنٹ کو فالو کریں اس سے آپ اس کے پچھلے نوٹ پہ گئے اس کے پیرنٹ کو دیکھیں ایک اور پیچھے آ گئے ایونچولی آپ یہ چلتے جائیں گے اور ایس پہ آپ کب پہنچیں گے یہ بھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ ایس پہ, پہ پہنچ گئے ہیں جواب بڑا آسان ہے کہ ایس پہ جا کے پیرنٹ جو ہے اس کا پیرنٹ آف ایس وہ ہے نل کیونکہ یہ تو ہم نے بالکل شروع میں سیٹ کیا تھا تو یعنی نتیجہ یہ نکلا یا یہ جو اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ وی سے پیرنٹ پوائنٹرز کو فالو کرتے ہوئے ایونچلی اس تک پہنچ جائیں گے اس کی نشانی یہ کہ اس کا پیرنٹ جو ہے وہ نل ہوگا سو دا سیٹ of پیرنٹ ایجز فارم اے کنیکٹ گراف یعنی کہ ایک لحاظ سے کسی بھی وی سے آپ اگر شروع ہو تو آپ واپس ایس پہ آ جائیں گے تو آپ درمیان میں جتنے وسی لا رہے ہیں ان کو شامل اگر کریں تو آپ کا ایک connected گراف بن جائے گا کلیئرلی both اینڈ points of ایوری پیرنٹ ایج آر مارٹ یہ بھی ہم کاروائی کرتے آ رہے ہیں اینڈ the نمبر of ایجز از ایگزیکٹلی ون لیس دین the نمبر of ورڈ سیز the parent ایجز فارم spanning tree یہ ذرا میں دوبارہ دیکھ لیجئے بوتھ ہینڈ of ایوری پیرنٹ ایج یہ وی سے پیچھے جا کے جو آپ کو ورٹیکس ملتا ہے دونوں کو ہم مارک کرتے ہیں یہ ہم ابھی پروو کر چکے ہیں اینڈ the نمبر of ایجز از ایگزیکٹلی ون لیس دین the نمبر of ورڈ ایز دس دا پیرنٹ ایجز فارم اینگ ٹری یہ آرگیومنٹ ذرا غور طلب ہے اگر میں وی سے اس کے پیرنٹ پوائنٹر کو لوں تو ایک ورٹیکس جو اس سے پہلے ہے میں ادھر پہنچ جاتا ہوں وہاں سے اگر پیرنٹ کو میں فالو کروں تو پھر میں ایک اور ورٹیکس پیچھے پہنچ جاتا ہوں اور یوں میں پیرنٹ پوائنٹرز کو فالو کرتے ہوئے ایس تک پہنچ جاتا ہوں اب ان میں سے صرف ایک پات کو لیجیے جو کسی وی سے شروع ہو کے ایس تک آیا ہے یہ سارے کنیکشن آپ کے پاس ہیں کیونکہ ہم نے ایلگر میں یہ پیرنٹری جو ہے یہ پوائنٹ کی جو ہے اس کو ہم نے فل کیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ v سے S تک فرض کریں دس نوٹ یعنی سے یہ سارے کتنے ہیں اور وہ ایجز اصل میں گراف کے ایجز ہی ہیں یہ میں نے نئے ایجز کوئی ہی نہیں ڈالے یہ اصل میں graph کے ہی ایجز ہیں یہ کتنی ہیں کیا یہ دس سے زیادہ ہے کیا یہ دس سے کم ہے اور اگر دس سے کم ہے تو کتنے کم ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ایگزیکٹلی exactly ایک کم ہے کیونکہ اس کی بنا پہ ہی وی جو ہے وہ پچھلے نوٹ سے اور ایونچلی ایس تک میرا جو ہے کنیکشن یا پورا پاس جو ہے وہ بن جاتا ہے اب یہ بات جو ہے یہ ہر وی کے لیے تھرو ہے کہ ہر وی سے میں ایس تک جب آتا ہوں ٹوٹل نمبر آف ورڈسیز جو اس پات میں ہیں اس میں نمبر آف ایجز جو انوالو ہیں وہ ایک کم ہوتی ہے اب ٹری کے بارے میں یاد ہے جب ہم نے بائنری ٹریز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ فرض کرے میں آپ کو دو نوٹس دیتا ہوں اس کا آپ ایک ٹری بنائیں تو آپ کو کتنے ایجز درکار ہیں صرف ایک اگر میں آپ کو تین نوٹس دوں تو پھر آپ کو کتنے ایجز درکار ہیں تین نوٹس کا ایک ٹری بنانے کے لیے گراف نہیں صرف ٹری ٹری کا مطلب یہ کہ وہ تینوں جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہو گئے وہاں پہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے دو ایجز کافی ہیں لیکن ان کو آپ کس طرح جوڑتے ہیں وہ ترتیب جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے آپ تینوں کو لائن میں جوڑ دیں آپ تینوں میں سے ایک کو اوپر رکھیں اور دو کو لیفٹ اور رائٹ جوڑ دیں یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھے لیکن دو باتیں ایک یہ کہ تین ورٹیسیز یا تین نوٹس ہوں تو دو ایجز درکار ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر یہ دو ایجز آپ لگائیں ان تینوں کے درمیان تو آپ کو ایک ٹری ملتا ہے یہی آرگیومینٹ آپ چار پانچ چھ یا انڈکشن کے ذریعے بے شک این نوٹس تک لے جائیں تو حاصل یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ایک ٹری بنانا ہے بے شک وہ بائنڈری ہو نہ ہو جیسا مرضی ٹری ہو اس کے لیے آپ کو نمبر آف ورٹیسیز سے ایک کم نمبر آف ایجز چاہیے دیکھیے ہمارا پات یہاں پہ کیا کر رہا ہے اگزیکٹلی exactly یہی کہ ہم جب یہ پیرنٹ پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں تو وی سے ایس تک ہم ٹوٹل نمبر آف ورڈ سی سے ایک کم نمبر of ایجز جو ہیں وہ شامل کرتے ہیں اور یہ ایجز ایسا ضرور ہے کہ ایک وی جو ہے اس میں میں نے شامل کیے پھر ایک اور وی ہے اس میں کچھ ایجز اور ہوں گے اور کچھ شاید کامن ایجز آ جائیں جو کہ اس پہلے وی میں بھی شامل تھے ایس تک پہنچنے میں یعنی کہ راستہ جو ہے وہ ایس سے گزرتے ہوئے یا وی سے واپس جب آ رہا ہے تو اور رستوں سے بھی ایک لحاظ سے مل جاتا ہے ایک وی سے رستہ ایس تک واپس جن ایجز سے آتا ہے جو دوسرے وی سے رستہ آتا ہے اس میں ایجز کامن ہوں گے یہ نہیں ہے کہ میں ایک وی سے ایس جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیٹ آف ایجز استعمال کروں اور وی دوسرے سے میں ٹوٹلی totally ڈفرینٹ استعمال کروں ان جنرل ایسا بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہوگا کہ میں کامن ایجز بھی دیکھوں گا ان رستوں میں کیونکہ ایک لحاظ سے یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں ایک نوٹ سے ہی شروع ہوتا ہوں اس کے نیبرس کی تلاش میں خیر اس آرگیومنٹ سے اب یہ ظاہر ہوا کہ یہ جتنے رستے ہیں ان میں نمبر آف ایجز جو ہیں وہ نمبر آف ورٹیسی سے ایک کم ہے اور اگر آپ ایک ٹری بنائیں تو اس میں بھی ایکزلی exactly یہی پروپرٹی ہوتی ہے کہ کسی نوٹ سے اگر فرض کریں آپ روٹ کی جانب آئیں یہاں پہ S کو آپ روٹ سمجھ لیں. ایک لحاظ سے وہ روٹ ہی بن رہی ہے کیونکہ وہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں کہ ہم بائنڈری ٹری بنا رہے ہیں ٹری ضرور بن رہا ہے لیکن آپ ایک بائنڈری ٹری کو لے لیں اس میں کسی نوٹ سے روٹ کی جانب جائیں اور نمبر آف ایجز کاؤنٹ کریں درمیان میں آپ نوٹس پہ جائیں گے لیکن نمبر آف ایجز جو ہیں لیف نوٹ سے روٹ تک آپ کو پرسائسلی ون لیس دین دا نمبر آف نوٹس ملیں گے تو اس آرگیومنٹ کی بنا پہ ثابت ہوا کہ ہم یہ جو ٹری بنا رہے ہیں یہ اسپینگ ٹری ہے کہ یہ تمام ورڈ کو وزٹ کرتا ہے اور یہ ٹری ہے یعنی کہ کوئی اور اسٹرکچر نہیں بنتا میں نے ارض کیا تھا کہ یہ ڈیپتھ first search یا ٹریورسل جو ہے یہ کئی گراف ایلگردمس میں استعمال ہوتی ہے لیکن ایسے نہیں کہ ہم اس کی صرف یہی صورت استعمال کریں بلکہ یہ ضرور ہوگا کہ الگردم فنڈامینٹلی یہی رہے گا کہ ہم خاص طریقے سے سٹیک سے یا کیو سے ورٹسیز کو وزٹ کریں گے البتہ دوران وزٹ ہم شاید کچھ اور باتیں ریکارڈ کرتے جائیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم رستہ تلاش کر رہے تھے ایک لحاظ سے منیمم سپیننگ ٹری بنا رہے تھے جو ابھی ہم نے بنایا اس میں ہم وہ پیرنٹ ارے جو ہے اس کو بھی رکھ رہے تھے تاکہ اگر ہمیں رستہ تلاش کرنا ہو یعنی کہ وہ کون سے وہ ہم ریکارڈ کر کے ایک ورٹیکس سے واپس ایس تک پہنچ جائے اب ایک اور کاروائی ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیپتھ first کے دوران ہم دو ٹائمس بلکہ کاؤنٹرس آپ سمجھئے ان کو رکھیں گے یہ ہوگا ڈیپتھ فرسٹ ٹائم اسٹمپنگ آرڈر اب یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کا استعمال کیا ہے یہ اب میں گفتگو شروع کرتا ہوں یہ بھی ایک نہایت مفید چیز ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک سمپل ویرییشن سے تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن سے ہم کئی پراپرٹیز گراف کی جو ہیں اور اس سے کئی الدم ہم بنا سکتے ہیں جو کہ انتہائی مفید ہے ایز وی ٹرورس گراف ان ڈی ایف ایس آرڈر وی ول two numbers with each vertex. When we first discover a vertex u, store a counter in du. When we are finished processing a vertex, we store a counter, the same counter, in f of u. These two numbers are called timestamps. اب یہ جو کاروائی ہے میں بعد میں جب آپ کو الگردم دکھاؤں گا اور پھر اس کی ہم مثال بھی دیکھیں گے اس میں واضح ہو جائے گی لیکن فی الحال یہ نوٹیشن دیکھیے اور یہ جو چند باتیں ہیں ان کو ذرا زیر نظر رکھیے کہ ہم ڈی ایف ایس چلائیں گے یہ وہی الگم ہے جس میں ہم وہ ورٹیسیز کے نیبرز کو لے کے وہ ایجز کو بیگ میں یا اس کے میں سٹیک میں ڈالتے ہیں اور پھر سٹیک سے نکال کے ہم وہ پیرنٹ ارے بھی رکھنا چاہے تو رکھتے ہیں مارک بھی کرتے ہیں البتہ جب ہم ایک کو پہلی دفعہ ڈسکور کرتے ہیں تو ہم ایک ڈی ارے میں ایک کاؤنٹر کی ویلو ڈال دیں گے یہ کاؤنٹر جو ہے یہ بڑھتا رہے گا اور جب ہم ایک ور کو پروسیس کر چکے ہیں تو ہم اسی کاؤنٹر کی جو ویلو ہوگی جو کہ بڑھ چکی ہوگی اس کو ایف اف یو میں ڈال دیں گے اور اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ دونوں نمبر جو ہیں یہ ٹائم سٹیمپ ہیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اصل میں کہاں پہ ہو رہی ہے بلکہ مجھے تھوڑی سی تبدیلی اب یہ کرنی پڑے گی کہ ڈی ایف ایس کی میں ریکرس فارم استعمال کروں گا کیونکہ اس میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹائم سٹیمپنگ جو ہے یہ کرنے میں آسانی ہوگی میں جو میرا لٹریٹو الگردم ہے جس میں میں اسٹینک کو استعمال کرتا ہوں وہ بھی استعمال کر سکتا ہوں لیکن اس کاروائی کے لیے کہ میں نے نوٹس کو ٹائم اسٹمپ کرنا ہے اس کے لیے ریکرجن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو آئیے میں پہلے آپ کو وہ ریکرسو ڈی ایف ایس دکھا دوں جس میں یہ میں ٹائم اسٹمپنگ کر رہا ہوں پہلے یہ ریکرسو ورژن دیکھ لیجئے ڈی ایف ایس جی اس میں میں نے کیا کیا کہ اس کو گراف بھجوایا اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ تمام ورڈسیز جو ہیں ان کو اس نے وائٹ کلر کر دیا اور یہ جو پری یا پیرنٹ ارے ہے اس کو میں نے نیل سیٹ کر دیا یہاں پہ یہ جو مارکنگ ہے اب میں ایکسپلسلی کہہ رہا ہوں کہ میں وہ یہ کلر کے ذریعے کروں گا جس کے لیے میں نے اب یہ کلر ارے استعمال کی ہے اس کے بعد میں نے ایک ٹائم ویریئبل جو ہے ایک کاؤنٹر جو ہے اس کی ویلیو کو زیرو سیٹ کیا اور اس کے بعد فار ایوری ورٹیکس ان وی یہ یو ان وی کا مطلب ہے کہ میں تمام ورٹسیز کو لوں گا اور اگر کسی یو کا کلر جو ہے وائٹ ہے یعنی کہ اس کو میں نے ابھی پروسیس نہیں کیا تو میں وہاں پہ ایک اور پروسیجر ڈی ایف ایس وزٹ کو کال کروں گا اور اس کو میں یو بھیجواؤں گا اور اب یہ ڈی ایف ایس وزٹ کو بھی دیکھ لیجیے جو کہ سمپلی ہر دفعہ ایک ورٹکس کو لے کے یہ کاروائی کرتا ہے color of u is اصائنڈ gray اس کے بعد میں نے یہ جو ڈسکور ٹائم ہے ڈی یو اس میں دیکھیے میں نے پلس پلس ٹائم جو ہے یہ میں نے اسٹور کیا ہے پلس پلس کا مطلب کہ ٹائم کی ویلو کو انکریز کرو اور اس کو ڈی یو میں اسٹور کر دو یہ وہ ٹائم اسٹمپنگ کی پہلی کاروائی ہے کہ میں نے جب یو کو پہلی دفعہ ہینڈل کیا ہے تو اس میں میں نے ایک کاؤنٹر کی ویلیو سٹور کر دی ہے اور کاؤنٹر کی ویلو کو میں نے انکریمنٹ بھی کر دیا ہے یہاں پہ میں وہ ٹائم time time پلس میں کہ ایک شارٹ ہینڈ روٹیشن جو آپ سی میں دیکھ چکے ہیں اس کو استعمال کیا ہے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ پورا الگوریتم آج تو ڈسکس نہیں کر سکتا آپ اپنی کتاب میں اس کو ضرور دیکھیے ہم انشاءاللہ اس الگردم کو اگلی دفعہ مکمل طور پہ دیکھیں گے اور پھر یہ کہ اس ٹائم سٹیمپنگ اس سمپل ویریشن سے ہمیں کتنے مفید نتائج کتنے مفید الگ بنانے میں مدد حاصل ہوگی یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ